جی کیا زکات کے روپےوں سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں زکات کا تو میں پہلے بتا چکا کہ اس کو جب تک کسی کو مالک نہیں بنائیں گے زکات آدانی ہوگی تو انویسٹمنٹ کر کے کیا کریں کمائیں گے اور سارا دیوالیہ ہو گا تو زکوت کا کیا بنے گا آ بات سمجھ میں تو زکات کی انویسٹمنٹ کیسے کریں اس کی وجہ یہ کہ وہ تو آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے نا وہ تو غریبوں کا مال اور حضور علیہ السلام کی سری حدیث کہ کوئی آدمی زکات نہ دے اور یہ زکات کا مال اس کے مال میں مل جائے یہ زکات کا مال اس کے حلال مال کو بھی ہلاک کر دے گا حلال مال بھی ہلاک اور جناب طیب مال جو ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے اس لیے زکات زکات ہے جب تک کسی کو مالک نہیں بنائیں گے آپ کی سبک دوشی نہیں ہوگی